چار مسائل مسلسل ایسے گزرے جن کی دونوں طرح کی شکیں تھیں ایک پہلو ان کا ایسا تھا جس پہلو سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے اور ایک پہلو ایسا تھا جس پہلو سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ چیز گویا کہ غلط ہے اور اللہ تعالی نے پانچوں مسائل چاروں مسائل میں یہ بتلایا کہ جو خیر اور جو اچھائی جس چیز میں غالب ہے تم لوگ اس کام کو کرو ان میں جہاں سے ان مسائل کو اللہ تعالی نے شروع فرمایا تھا پہلا مسئلہ شراب اور چوئے کا تھا اور دوسرا مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تھا تیسرا مسئلہ یتیموں کے متعلق تھا اور چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ تم لوگ رشتے اور نکاح مشرقین سے نہ کرو